دل <تصفيق> <تصفيق> <تلک آيات الكتاب> المبين یا تلقی طویل موین نتن والی موس راؤن ونقین قومی اعوذ بلّہ من شیتون <يؤمنون> الرجيم اسم اللہ الرحمن رحیم ان شاء اللہ آج کے درس میں ہم آیت نمبر ایک سو دو سے آغاز کریں گے اور اس درس کا مین ٹاپک ہوگا حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ اس درس کے آخر میں انشاءاللہ ایک نہایت اہم ٹاپک پر ڈسکشن ہوگی اور وہ ٹاپک یہ ہے اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے وہ کیا اہم کام ہے جو ہمیں کرنے ہوں گے اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں اس لیکچر اینڈ پر یہ ٹوپک ضرور سمات فرمائی تو آج کے ضرور فرمائیے تو ہم نے ان کے, بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بلا فرآن کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف منہ بھی تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کی روش اختیار کی یعنی ان کا انکار کیا فنگ اور کئی تھکانہ آخل مسین کو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وقال بقول رسول من رب العالمین اور مسا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں اس کے دربار میں ہے اور حق بیان کر رہے ہیں اس کے سامنے موسا علیہ السلام حقیق العلی اللہ الله علق الحق. میرے یہی لائق ہے کہ میں صرف وہی کہوں اللہ پر جو کہ حق ہے قد جئتکم ببینۃ بی من ربکم یقینا میں تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں فارسل معیا بنی اسرائیل بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے کیا مطلب بنی اسرائیل تو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور ابھی کون سا علاقہ فرعون کا مصر بنی اسرائیل کا اثر علاقہ کون سا فلسطین مصر کس کے دور میں پہنچے یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ تفصیل کہاں پر آئے گی سورح یوسف میں انشاءاللہ ابھی غلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو موس علیہ السلام کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا بھیجے جانے کا کہ اس غلام قوم کو نجات دلائیں فرعون سے پھر اللہ ان کو ہجرت کرائے ان کو شریعت عطا کی جائے اور وہ شریعت کے نفاذ کی کوشش کریں بولا فیرون اگر تم کو نشانی لائے ہو تو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا اور اچانک اشدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا یہ دو موضاعت کا ذکر بار بار آیا ہے کچھ اور بھی عطا ہوئے ان کا ذکر تھوڑی دیر بعد آیت سو 130 اور 133 میں آئے گا یہ چمکتا من قوم کے کی کی سردار بولے بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے محدود اس طور میں جادو کا دور دورہ تھا اور نوٹ کیجیے گا ہر دور میں جس چیز کا شہرا ہوتا جو چیز اونچی اور کی سمجھی جاتی اس مناسبت سے اللہ پیغمبروں کو موجہ عطا کرتا مناسبت سے وہ نہیں مناسبت سے تاکہ لوگوں کو حق اور باتیں میں فرق کرنا آسان ہو اور لوگ جو دنگ ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو ہر دور میں شہرت پاتی ہیں جب حق ان کے سامنے آئے تو وہ مزید دنگ ہو جائیں اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کو آجز کر دے دور دورہ تھا جادو کا تو انہوں نے سمجھا کہ جادو ہے ماض اللہ ماض اللہ تو قول المل قومی اناسا فراؤنگ قوم کے سرداد بولے بے شک یہ تم ماہر جادوگر ہے یورید و ائ خریجہ کو چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے فمادہ تھا تو تم کیا مشورہ دیتے ہو لو وہ لوگوں نے بولے اس کی درباری سردار جو موجود تھے ارجی اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی مہلت دو اور شہروں میں بھیج دو جمع کرنے والے یعنی وہ جا کے اعلان کرے اور کس کو پکار کر لائیں جمع کر کے لائیں یا تو کبھی وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں اب یہ سمجھ رہے کہ جادو ہی پیش ہوا معاد اللہ تو اس کا مقابلہ کرنے کے جو بھی سلطنت بہترین جادوگر ہے ان کو پیش کرو جمع کرو وہ جاسا اچھا اب دیکھیے قرآن کے بارے میں ایک اور بات نوٹ کریں اشارہ پہلے بھی آیا بعد میں بھی آئے گا ریپیٹ کریں گے باتوں کو ان شاء اللہ اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کتنے شہروں میں بھیجا گیا جی کتنے جادوگر جمع ہوئے ان کی کوالیفیکیشن کیا کیا تھی ان کی عمریں کیا کیا تھی ان کا ڈریس کوڈ کیا تھا وہ کون سی سواری پر آئے تھے یہ جو فضولیات میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں نا اور کھو جاتے فضولیات میں قرآن اتنا پہلو سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں باتوں کو جوڑ کر ایک پورا مضمون سامنے آ جائے اور ہدایت کا سامان ہو جائے و جا سہارا تو جادوگر فراؤن کے پاس آئے وہ بولے کیا یقین ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے یہ بھی کیا ہے یہ جادوگر بھی ان کی بھی تو ٹپک رہی ہوگی نا ان کا یہ تو موقع ہے کمائی کا موقع آتے نا کمائی کے لوگوں کے جیسے بھی رمضان شریف کا موقع آئے گا کچھ لوگوں کے لیے کا کیا عالم ہے بےچارا مڈل کلاس والا بھی پریشان ہے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یار خریدے بھی کی نہ خریدیں تو ایک صاحب نے کہا مت خریدو بھائی چھوڑ دو بھوکے تھوڑی مر جائیں خیر ضمنی ایک بات تھی لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں تو پورے ملک کے جادوگر جمع ہو بھائی یہ تو موقع ہے یہ حضرت فرون ذرا ان کو ان سے اپنی بات کو انکیش تو کروایا جائے ہمیں بھی کچھ ملے گا قولن عام و ان نقل امین مقرر اس سے کہا ہاں ہا. اور تم تو, تو مقرر میں سے ہو گئے اب بھائی تمہیں نہیں دوں گا تو اور کو دوں گا موسا نے تو کچھ پیش کر دیا ہے فرون کی سٹی گھوما ذہن میں رکھیے گا اب تمہیں تم کو نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا تم میری طرح سے کوئی مقابلہ کرو کہ اس کو مات دیتے ہو تو تو میرا اقبال بلند ہوگا میری شان بلند رہے گی قالو اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے باقی مکی صورتوں میں تفصیل آئے گی یہ مقابلے کے لیے بھی دن فکس ہوا ٹائم فکس ہوا لوگ جمع ہوئے اور پورا پلان بنا ہے سب کچھ وہ تفصیل بعد میں اب مقابلہ شروع کال یا موسا انہوں نے کہا کہ اے موسا اما ام تلقیاں اما ام نکون نحم الملقی. تم ڈالنے والے ہو جاؤ ورنہ ہم ڈالنے والے ہوں کال القو موسل سلام فرما تم ہی ڈالو جو پیش کرنا ہے پیش کرو کیوں موسل خود ہی پہلے پیش کر دیتے تو بات اتنی واضح نہ ہوتی شدید تاریخی کے بعد دن کی روشنی سامنے آتی تو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ان کے سارے ڈھکوس لے جو باطل چیزیں تھی وہ سامنے آئیں گی اور اب جو حق پیش ہوگا تو اب ہاں باطل کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا تو بس تم ہی ڈالو تم ہی پیش کرو فلم پر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر سہر کر دیا اور انہیں ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے جادو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی نظر آتا ہے ہوتا بھی ہے لیکن یہاں اہم بات کیا آئی لوگوں کی آنکھوں پر سہر کر دیا وہ نظر بندی جسے کہا جاتا ہے کہ کچھ سے کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اِلَى مُوسَى نَلْقِ عَصَاً اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو ڈالو فی تلق ما یا تو اچانک وہ نگلنے لگا جو ڈھکوس لا یعنی باطل بات ان لوگوں نے بنائی تھی پس حق ثابت ہو گیا اور جو وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا فولی وہ منالی کا بس وہی وہ جادوگر مغلوب ہو گئے ون قلب واغرین اور لوٹے زبیل ہو کر کے وہ تو مات کھا گئے ہار گئے وہ القیارتین اور جادوگر سجدے میں گر گئے یہ عجیب واقع قرآن میں ایک ان جاد کا روکا اور ایک چھبیس پارے میں جنات کا جنات کا واقعہ ایک دفعہ قرآن سنا قبول بھی کیا قرآن کے کی داغی اور مبلغ بن گئے جب چھبیس واپ پڑھیں گے تب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کتنا قرآن ہم سن چکے الحمدللہ رب العالمین ایک وہ واقعہ اور ایک یہ جادوگرو کا دین اینڈ دیئر کیوں ہر فن کو جاننے والا یا کسی فن کا جاننے والا اس فن کی لمیٹیشن کو جانتا ہے جادوگروں کو بھی پتا تھا ہم جو کچھ دکھا رہے ہیں ڈھگوسلہ ہے یہ اصل میں کچھ بدل نہیں جاتا یہ نظر بندی ہو جاتی جب انہوں نے مرجا دیکھا ہے تو اس سمجھ گئے ہم تو یہ ہیں یہ تو کچھ اور یہ ہے اور اندر وہ فطرت کے اندر جو توحید کا درس موجود ہے آیت نمبر 172 میں آئے گا روحوں سے ہماری اللہ تعالیٰ نے قرار لیا تھا وہ کہیں جاگ گیا دین و و اور وہ جادوں کا سجدے میں گر گئے کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لائے اور کلیریٹی کے ساتھ کہہ رہے کیونکہ فرعون بھی رب ہونے کا دعوی کرتا تھا کہتے نہیں رب بھی موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے قالا فراؤن آمن تم قبل ان آدھن رولا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں لیجئے الٹا پڑ گیا ہے تو گلے کو آ گئے جن پہ تقیہ کیا تھا وہی وہ ہوا دینے لگے جن جادوگروں پر یہ اعتماد تھا کہ یہ میری مجھے ڈیفینڈ کریں گے ہرائیں گے موسا کو وہی الٹے گلے پڑ گئے کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اب ظاہر یہ بات ہے وہ چھوٹی چیز تو تھانی تھانی تھا. اچھا ہے یہ تو خریجو منہ تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو فتح تم جان لو گے یعنی فرون کہ اچھا یہ جی تم سب نے مل کر چال چلی یہ تم نے اور موسا نے مل کر پلان کیا میرے خلاف یہ ہے جو اس نے ہونے کا, اور چالاک ہونے کا ثبوت پیش کیا اس سطح پر جو لوگ ہوتے ہیں میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر مخالص سے. میں تمہیں سم سولی دے دوں گا یہ ہے تشدد کا ادھار کیا مطلب ان باطل پرس کے پر حق کے مقابلے میں دلیل تو ہوتی نہیں تو تشدد پر اتر آتے ہیں اور یہ اللہ والے ہو گئے ہیں یہ ایمان لے آئے ہیں تو ہر دور کے ایمان والوں پر یہ سختیاں آتی ہیں کیا کہہ رہا ہے میں تمہارے ہاتھ پیر مخالص کٹوا ڈالوں گا میں تمہیں سولی دے دوں گا قالو اللہ اکبر یہ ایمان دیکھیے کیا شہ ہے ایمان کالو ربینا من کری بون کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں میکسمم تو کیا کر لے گا گردن اڑا دے گا درد سیٹ ہم نے تو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے آپ ذرا اس سطح پہ آ کے سوچیے تو صحیح یہ فرون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو کر ہی قلمات کہ بھرے دربار میں کیا کہہ رہے ومان تن قلم اللہ ان آنا بھی آیا تھی رب بھی اور تجھ کو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اس کی نشانیوں پر لما جا اتنا جبکہ ہمارے پاس آ گئی اس بات کی سزا دے گا کہ ہم اپنے ربر ایمان لے آئے تو سن ربنا ہم تو اپنے رب سے دعا کریں گے افری صبرہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے انہیں خوب صبر کی توفیق دے دے وہ توفا مسلمین اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ وفات عطا کر یعنی حالتیں اسلام پر ہمیں موت عطا فرما یہ واقعہ بعد میں بھی آئے گا کچھ اور باتیں بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالی کیونکہ پانچ سو سے زیادہ آیات میں باتیں آ رہی ہیں لیکن سوچیے کیا یہ اللہ کے بندے تھے ادھر قبول کیا ادھر جان دینے کو تیار ہے مگر حق چھوڑنے کو تیار نہیں یہ ہے ایمان کی دولت اللہ اکبر اللہ اس ایمانی کیفیت کا کچھ حصہ مجھے بھی آپ کو بھی عطا فرمائے یا تو تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ میں معاف رکھے ایمان تو وہ شے ہے کہ بندے کو جان تک دینے پر آمادہ کر دیتا ہے وقال من قوم فرعون اتذر وقومه الارض اور اس کی فراؤنگ قوم, قوم کے سردار بولے کیا تو موسا کو علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد مچائیں وہ آلیہ تک اور تجھے چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو ویسے تو خود اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایک بات ہے کہ یہ بھی کسی کی پوجا پاٹ کرتا ہوگا اور اپنی بھی کروایا کرتا تھا تو کہنے لگے تجھے چھوڑ دے تیرے مابودوں کو اس نے کہا آن قریب ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اچھا یہ بات بھی دو مرتبہ ہوئی ہے چند باتیں نوٹ کر لیں بیٹوں کے قتل کرنے کا اعلان اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا اعلان یہ بات بھی دو مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ کم جمہور صلی السلام کی ولادت کا معاملہ تھا نجومی نے کہا تیری سلطنت کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا ان کا ایک بچہ پیدا ہونے والا اچھا میں سارے مروا دوں گا اللہ کی بھی شان باقی سارے مروا رہا ہے اور اللہ اس بچے کو اسی فرعن کے دربار کے اخراجات پہ پلوا رہا ہے اللہ اکبر یاد آ ایک اس وقت کہا تھا کہ بیٹوں کو قتل کریں گے عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ایک اب ہو رہا ہے جب حضرت موسا علیہ السلاۃ السلام تحریک چلا رہے ہیں اور قوم کو کھڑا کر رہے ہیں اور فرون کو جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں ان کے بیٹوں کو قتل کروا دوں گا اور عورتوں کو زندہ رکھوں گا وہ اناف قوم کا ہم ان پر بہت ہی زور آور یعنی قوت رکھنے والے ہیں کالا موسا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو صبر کرو یہ ہے اصل نقطہ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ سے مدد مانگنا ابھی تو قصب برسی کا عالم ابھی تو غلامی کا دور ہے طاقت بھی نہیں ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع صبر کا دامن تھامو جیسے ایمان والوں کو کیا کہا گیا البخرا کی ایت نمبر 153 میں اسعین بالصبر و الصلا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ان الارض لله بالشک زمین اللہ کی ہے یورثوها من یشاء من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے وارث بنا دیتا ہے بلعاقمت للمتقین اور انجام کار تو بالآخر پرہیزگاروں کے لیے یعنی متقین کے لیے ہے قالو قوم کے لوگوں نے کہا اوغینا من قبل ان تاتینا و من بعد ما جیتنا بولے کہ موسی ہمیں تو اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ اپ ہم میں آتے اور اس کے بعد کہ اپ ہم میں آ چکے پہلے بھی اذیتیں آئیں پہلے بھی بیٹوں کے قتل کرنے کے معاملہ اب بھی یہ ہوا مسر السلام فرمارے قولا آسا اور اب ہلی کام مسئلہ فرمائے کے قریب ہے کہ تمہارا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وہ اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دے فیم و رقی پھر وہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو یہ مشقتوں سے گزرنا ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورۂ شرح میں ہے نا فرمال اسرین ان نمال وسری اسرا یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو مشکلات سے تو گزرنا ہوگا تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں جانشی بنا دے تمہیں خلافت عطا فرما دے تمہیں اختیار بھی عطا کر دے پھر وہ دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو اب یہ جو بنی اسرائیل تو خیر مغلوب تھے غلام بنائے گئے تھے یہ جو آلے فرون ہے ان پر بھی سختیاں اللہ کی طرف سے آئیں دو باتیں گٹمٹ ہو جاتی ہیں ایک ہے بنی اسرائیل جن کی طرف رسول ہے علیہ السلام جن کے رسول ہیں اور ان بنی اسرائیل کو غلام کس نے بنا رکھا ہے فیرون اور آل فیرون نے ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اب کچھ سختیوں کا ذکر آ رہا ہے آلے فرون کے تعلق سے فرون اور آل فرون کہ ان پر سختی آئیں تاکہ ان کے دل نرم ہو اور یہ اللہ سلخان و تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں فرمایا وَلَقَدْ أخذنا آل فرعون منقصی اور یقیناً ہم نے اعلی فراؤن کو پکڑا قحط میں اور پھلوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ ہے جو ان پر قحط کا معاملہ بھی آیا پھلوں میں نقصان کا معاملہ بھی آیا مقصد وہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ دل نرم ہو اور یہ اللہ سلحان تعالیٰ کی طرف رجوع کرے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا جب ان کے پاس آتی ہے کوئی بھلائی تو کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے ہے و ان تصيبهم سيئه يتطيرون بموسى ومن معه اور کوئی برائی تکلیف پہنچتی ہے تو موسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی سے بدشگونی لیتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا معاذ اللہ نحست قرار دیتے ہیں اللہ اللہ کا تفسرہ الا انما طيرهم عند الله آگاہ ہو جاؤ کہ بیشک ان کی یہ بدشگونی اور بدنسی سیب اللہ کے پاس سے ہے ان کے لیے ولکن ان اکثرهم لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ان کےرتوتوں کی وجہ سے اللہ ان کو قہت میں کبھی پھلوں کے نقصان میں ان عذابوں میں مبتلا کر رہا ہے وقالو مهما تاتینا به من ایت لتسحرنا بها اور وہ کہنے لگے جو کچھ بھی تم کی ایسی ہی نشانی ہمارے پاس لاو گے کہ اس سے ہم پر جادو کر دو فما نحن لك بمؤمنین تم تو bari baad ماننے والے نہیں ہیں موسی ما اللہ ما اللہ یعنی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تم تو جادو ہی لے کر آئے ہو معاذ اللہ معاذ اللہ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پانچ قسم کے عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا فاب صلی اللہ علیہم الطوفان پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجے والجرادہ اور ٹڈی دل جو فصلوں کو چاٹ کر ختم کر دیتے والقملہ ایک ترجمہ ہے اور یہ ان کے اناج وغیرہ کے اندر اور دیگر مقامات پر اس کے سوہ اور کیڑے بھی مراد دیے گئے ہیں وفادیا اور <وَمِنْدَك> مینڈک کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک کو کود کرتے تو کس طرح کھائے گا آدمی اور وہ اور خون یعنی کچھ پیتے تو وہ خون بن جاتا کھانے پینے کی چیزوں کے اندر خون بہنا شروع ہو جاتا سفر اللہ آیاتی مفسلا جدا جدا نشانیاں ایک بات نوٹ کر لیجیے گا یہ ہے آیت نمبر 133 اس سے پہلے تھی آیت نمبر 130 سو آیت نمبر 130 میں قحد اور پھلوں کا نقصان دو باتیں ہو گئی اور اس سائ میں پانچ باتیں طوفان ٹڈی دل جو مینڈک اور خون کتنی ہوگی ٹوٹل سات یہ بھی سات اللہ نے ان پر مسلط کی تھی یہ نشانی تھی کہ موسا برحق ہیں ان کی بات نہیں مانو دیکھو یہ سختی ہے ان کی بات نہیں مانو دیکھو یہ عذاب ان کی بات نہیں مانو دیکھو یہ مصیبت تم پر آ رہی ہے اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موس علیہ السلام کو مفصلات آیات مفصلات جدا جدا نشانیاں دیں میں یہ سلیش کر رہا ہوں کہ ہم سورے بنی اسرائیل پڑھیں گے تو تیس آیات موس علیہ السلام کو نو آیات یہ نو نشانیاں دیے جانے کا ذکر ہوا ہے نو نشانیاں دیے جانے کا ذکر ہوا جن میں سے سات یہاں ہیں آیت نمبر 130 اور آیت نمبر ایک آیت نمبر ایک میں اور دو وہ ہیں جن کا ذکر بار بار آئے گا کون سی آسا اور چمکتا ہوا ہاتھ ان دو کا ذکر بار بار ہے قرآن میں اور یہ سات کا ذکر اس مقام پر آیا ہے مجرمين پس ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے یا لنا ربك بما اور جب ان پر عذاب واقع ہونے لگا تو کہنے لگے کہ اے موسا تم ہمارے دعا کرو اپنے رب سے اس عہد کے سب تمہارے پاس سے تم اللہ کے پیغمبر ہو نا بس ذرا دعا کرو اللہ تکلیف دور کر دے ہم سیدھے ہو جائیں گے لین بلن السلن کا بنی اسرائیل اگر تم نے ہم سے عذاب کو اٹھا دیا تو تم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے یہ بھی دیکھیے لوگوں کی نا ہن کہ کچھ کچھ مان بھی رہے ہیں تم تو اللہ کے پیغمبر ہو نا بھائی تم دعا کرو ہماری تکلیف ہو گیا مان لیں گے لیکن پھر وہی کہ جب اللہ نے تکلیف کو دور کیا اللہ سبحانہ سلانا نے عذاب کو دور کیا پھر اپنی نافرمانی پر پر پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں جب ہم نے آزاد کو اٹھا لیا ایک مدت تک کے لیے جو اسی وقت وہ اہد کو توڑ دیتے فن تقم نام نے انتقام لیا فاغل انہم کذبوا بی آیاتینا اور انہیں دریہ میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا وَكَانُ عَنْهَا غَافِنِي اور وہ ان سے غافل تھے یعنی ہماری آیات سے غافل تھے کن کو غرق کر دیا گیا فیرون اور آلے فیرون کو آئندہ کی صورتوں میں بھی, بھی تفصیل اور آئے گی فیرون غرق ہوتے میں ایمان لا رہا تھا مگہ اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں یہ بات سوریونس کی آیت میں نوے گی۔ ان شاء اللہ و رقن الق الدینا اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو اس زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے مراد یہ ہے کہ سرزمین شام فلسطین بعد میں بنی اسرائیل کو آتا ہوئی ادھر تو غرق ہو گئے فرون اور عال فرون بعد میں موسر سلام قوم کو لے کے چلے پھر وہ وقت بھی آیا جو کتال کا مرحلہ آیا اور قوم نے یاد آ رہے انکار کر ڈالا سوریہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں پڑ چکے پھر بعد میں کون سے نبی تھے شموئل ان کے دور میں کون سے بادشاہ مقرر ہوئے تھے تالوت یاد آیا تب ان کو اقتدار ملا ہے لیکن شام فلسطین کا علاقہ ملا مصر سے پھر یہ چلے گئے تھے وہ تمت کلیمت اور ربیع اور بنی اسرائیل پر آپ کے ارب کا وعدہ پورا ہو گیا اس کے بدلے میں کہ ان لوگوں نے صبر کیا وہ قوم یارشون اور ہم نے برباد کر دیا جو فرون اور اس قوم نے بنایا تھا اور وہ جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے ان کے محلہ اور ان کی جائے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے برباد کر ڈالا وجاء وزنا بني اسرائيل البحر و ہم نے بني اسرائيل کو دریا کے پار اتارا فتو على قوم تصوير ایک سی قوم کے پاس ائے یاقوفون علی اسنام لهم جو اپنے بتوں کی پوجا پارٹ پر جమే بیٹھے تھے قالوا یا موسی اجعل لنا الهن كما لہم الها وہ بولے اے موسی ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ایسا کوئی بت بنا دیجئے جیسے کہ ان کے ہیں استغفر اللہ قال انکم قوم تجهلون موسی نے اس نام نے کہا بیشک کی بات یہ اس کی فرون اور آلے فرون میں اور یہ نقطہ پہلے بھی آ چکا گائے کا تقدس یاد ہے وہ بھی ادھر کہیں تھا تو وہی ہے کہ مغلوب اور غلام قوم اپنے آکاؤں کی محتاج ہو جایا کرتی ہے اور ان کی ہر شے کو اختیار کرنے میں معاذ اللہ فخر سمجھ رہی ہوتی ہمارے لیے بھی کوئی بنا دیجیے ان کا معبود ہے معذہ ان قومن تجلون مح صلی السّلام نے فرمایا کہتے ہوا بے شک یہ لوگ جہالت کی بات کرتے ہو بے جس بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے اور وہ باطل ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں اغیر علیہ ابغی کم الحا محصل السلام الفرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں محم فلا کمال عالمی حالانکہ اس اللہ سبحان و تعالیٰ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے <الْعَدَاب> یاد کرو جب ہم نے برے آداب سے تکلیف دیتے تھے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے وفیدا اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تفصیل پہلے آ چکی ہے موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تیس رات کا رات رات دن 24 جسے کہیں گے اور اس کو دس اور بڑھا کر پورا کیا ارب کی مدت چالیس رات پوری ہوئی اور چالیس رات سے مراد چالیس رات دن جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کتنے دن سے آئے ہو سے آیا ہوں تو دس کا مطلب کیا دن رات اس میں شامل یہاں رات کہا جا رہا ہے تو رات دن اس میں شامل جو چلے کا لفظ ہے نا چالیس کا اس کی باہر اپنی پیچھے حقیقت ہے کوئی وہ یہ بات ہے چالیس دن آدمی ایک مستقل عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا ایک اثر بندے کے اندر آتا ہے ایک پریکٹس میں بات آ جاتی ہے استقامت اس میں آ جاتی ہے اینڈ سو آن تو باقی چلے وہ کہ جو غیر مصنوع چیزیں ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے صرف یہ کہ جو چالیس دن کی اہمیت بات بیان کی جاتی ہے کسی عمل کی اس کے استقامت کے ساتھ کرنے کے اعتماد سے عادی ہو جاتا ہے تو یہ مقام بیان کیا جاتا ہے کہ چالیس رات دن کا معاملہ مس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے پورا فرمایا اخلفنی میرے نائب رہو میں تو جا رہا ہوں میرے پیچھے میرے نائب اب رہنا فی قومی قوم میں اصلاح کرنا اور راستے کی پیروی نہ کرنا ولم اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وعدے کے مقام پر وہ کل ان سے کلام کیا ان کے رب نے کی انہوں نے کالا اربی ادینی اے مرب مجھے دکھا تو سہی کہ میں تیرا جلوہ دیکھوں سبحان اللہ قالا اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ولکن انظر الى الجبل ہاں البتہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو فینستقر مكانه فسوف تراني پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو تم بھی اے موسی مجھے دیکھ لوگے ہونا کیا تھا فرمایا فلما تجلى ربه للجبل تب جب ان کے رب نے پہاڑ کی طرف ذات باری تعالی کی ایک تجلی کا نزول فرمایا جالہ دکا اس ایک تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر ڈالا وخر موسا سعیقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ذات تو بہت ورا ورا ورا بہت اوپر اس ذات کی ایک تجلی کا ظہور پہاڑ پر ہوا تو پہاڑ ریزا ریزا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش علیہ السلام فلم جب انہیں ہوش آیا قول سب خان ارس کی اللہ تو, تو پاک ہے تب تو ادئی کا میں تیری طرح رجوع کرتا ہوں وانا اول المؤمنین اور میں اول اول ایمان لانے والوں میں سے ہوں اللہ اکبر اس سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑا اچھا ایک نتیجہ بیان کیا یقینا ہمارے اسلاف میں بھی بیان کیا گیا ہوگا تو وہ بڑا اس کو بیان فرماتے تھے دیکھو اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ تجلی کہاں سے آئی اللہ کی ذات کی طرف سے جو اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا اثر اور تاثیر اور جلال ہے وہی اثر اور تاثیر اور جلال اللہ کے کلام کی بھی اللہ کے کلام میں بھی ہے خاشعا متصدعا من الخشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزا ریزا ہو جاتا بات سمجھ آ رہی الحمد الحمدللہ اللہ کی زا کی تجلی پہاڑ پر پہاڑ ریزا ریزا اللہ کا کلام اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزا ریزا ہو جاتا دو باتیں اور وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس قلب کو رب العالمین نے قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا تھا ٹھیک یہ اللہ کے رسول کے عزم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو ہلانے والا کلام ہے ہمارے بھی دل کچھ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو تاثیر عطا فرمائے مزید ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے موسیٰ اللہ اللہ فرمایا کہ موسیٰ بلی و بی بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا اپنے پیغام اور اپنے کلام سے فقر ماں آتی نیند بس جو تمہیں میں نے دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور شکر گزاروں میں سے رہو وہ قطع بنا لہو فی الم انکلی شعیع اور ہم نے ان کے لیے لکھ دی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت و تفصیل کل شعیع اور ہر شے کی تفصیل ہر شے کی تفصیل سے مراد کیا ہوتی بندوں کی ہدایت کے لیے جو تمام بنیادی باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں ان کو اللہ تفصیل سے عطا فرماتا ہے ورنہ کلام کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کلام کی تشریح اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں تو کتاب اور سنت پیغمبر کی سنت دونوں اپنی جگہ ضروری فقر بےکو فکر ہاں بے قوتی امر قو قوت مکا یہ سے پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ اس کی اچھی باتوں کی پیروی اختیار کریں باتیں تو اچھی ہیں ایک مراد اچھی باتوں کی پیروی اختیار کریں جو کہ سبھی ہی اچھی ہیں اور ایک عمدگی کے ساتھ اس کی پیروی کے اختیار کریں سوعلیکم دار الفاسقین القریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا مراد انجام ایک مراد اس زمین پر وہ جو شام و فلسطین میں نافرمان احبات مشکین امالقا قوم تھی ان کا بھی انجام اور ایک مراد جہنم جو کہ مشکین کفار اور نا ہنجاروں کا ٹھکانہ ہے وہ انجام دکھاؤں گا تکبر قریبا ان لوگوں کو اپنی زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں وَإن اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے سبینا لا اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لے تو اس کو اختیار نہیں کریں گے وہ این یارو سبیلا یت تقیدہ اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھے تو اس کو اختیار کر لیں گے کون جن کے دلوں میں تکبر بھرا ہے کون جو اکڑ میں جو جانتے کرنے والے اب ان کو ہدایت کی بات لطف لطف نہیں آتا, معاذ اللہ گناہ کے کاموں میں لطف آتا ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو ملاقات کو ابھی تک ہو گئے بدلے میں وہی کچھ پائیں گے جو وہ آمال کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور کے قوم کا وار بیان جاری بعد زیور سے ایک, بچھڑا ایک دھڑ سا تھا جس میں گائے کسی آواز تھی یہ زیور کہاں سے آیا یہ گائے کا مجسمہ کیسے بنا اس میں آواز کیسے آئی سامری نام تو سن رکھا ہے وہ بات کی مکی میں تفصیل زیادہ آئے گی ان شاء اللہ جیسد ایک دھڑ کی کسی شکل جس میں گائے کی آواز تھی الم یارو انہوں سبیلا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ وہ اس سے کلام کرتا ہے نہ لیا اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم تھے اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے یعنی بچڑے کی پوجا پاٹ کرنے کے نتیجے میں قالو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پرہم نہ کیا ویغفر لنا اور ہمیں بخش نہ دیا نہ من خوصین تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ج موسا علاقوں غانا اور جب موسا علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرح غصے میں بھرے ہوئے اور رنج کی کیفیت میں قول اب اسلام خلف تم فرمائے کس قدر بلی تم نے میری جانشینی کی میرے بات یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ملاقات وہاں تورات عطا ہونی ہے ہدایت عطا ہونی ہے اس ان کی بھلائی کے لیے گئے اور پیچھے رونے بچڑے کی پوجا پاٹ غصہ تو آنا ہی تھا ان کوم کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلدی کی وہ القاح وہی اور موسلیاں ملی وہ ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو پتا ہے نا بہت مشہور ہے ایک ہی مکے نے کام کر دیا تھا ہے نا میں وہ بات کی مکی سوچوں میں آئے گا بھارت جلال بڑا تھا اور جلال غیرت دینی کے اعتبار سے بھائی بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا ہارون سلام یجو روح اپنی طرف کھینچنے لگے گی کا اظہار ہو رہا ہے کیا ہو گیا میرے پیٹ پیچھے کہنے لگے اے میرے ماں جائے یعنی اے میرے بھائی ان نلق مسافونی لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا وہ کیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں میں تو سمجھا رہا تھا ان کو بتا رہا تھا ان کو روک رہا تھا ان کو میں مان کرنا دیا پھر قوم میں دو گروہ ہو گئے ایک ماننے والے اس بچڑی کی پوجا پاٹھ کرنے والے دوسرا روکنے والے اب امکان تھا کہ خانہ جنگی نہ ہو جائے میں کیا کرتا اخر اپنا عذر پیش کر دیا انہوں نے اپنا ایک پیش کر دیا فلا تشرث بالاعداء پس دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ ہونے دو ولا تجعلني مع القوم ظالمین اور مجھے ظالمین کے قوم کے شامل نہ کرو قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا رحمتی رحمتك انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما وا انت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ معبول بنا ڈالا <سلام> اب قریب کا غزب پہنچے گا اور سزا دیتے ہیں وہ لدین عامر آتی اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اس کے بعد توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے ان کا یقیناً بہت بخشنے والا نہایت فرمانے والا ہے توبہ کا دروازہ بہرحال وہ کھلا ہے ورلم سکت موسل غدب اخل الش اور جب علیہ السلام کا غصہ تھما تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا ہدم و رحما اور اس کی تحریر میں ان کی تحریر میں تختیوں میں ہمارے وعدے کے لیے ستر آدمی چن لیے یہ واقع البقر میں بھی آیا ہے فلم پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا کیا ہوا کہنے لگی ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے موسی ادر وائز نوٹ تو اللہ نے کیا تمہیں اس, اس بات پر ہلاک کر دے گا جو ہمیں سے کچھ بے نے کیا ہے ان ہی اللہ فتن تو بے شکی تو تیری طرف سے آزمائش ہے اسے جس کو چاہے اور جس ہدایت اختیار تو تو ہی ہمارا ہے ہمیں بخش ہم پر ہم فرما اور تو سے بہترین بخش دینے والا ہے فل آخرا اور ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے اندنا بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا کون آداب اسیب من اشا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا وہ رحمتی وسیعت کل شی اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے یہاں سے ایک اہم بات سمجھ لیں علیہ السلام دعا کر رہے تھے رحمت خاص کے حوالے سے عمومی رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے لیکن اب خاص رحمت خاص وہ امت محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے بہت توجہ فرمائیے گا فسا اک تبہ اللہ فرما رہا ہے میں اس رحمت خاص کو طے کر دوں گا اور لکھ دوں گا کس کے لیے تقون ان کے لیے جو تقوا اختیار کرتے ہیں وہ اتون زکا زکات ادا کرتے ہیں یؤمنون اور وہ جو ہماری آیا پر ایمان رکھتے ہیں کون اگلی آیت بہت قیمتی بہت جامع ہے نبی مکرم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی نبی اکرم مکر... صلی اللہ علیہ وََ و کے فرائض اور ذمہ داریوں کا بیان بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے اور آپ کے تعلق کی بنیادوں کا ذکر بھی آ رہا ہے فرمایا کہ ان کے لیے رحمت خاص اللہ رسول نبی امی وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ایک تو وہ عربوں کو لیے کہا جاتا تھا اہل کتاب کے مقابلے میں صدیوں سے عربوں میں کوئی کتاب نہیں آئی تو وہ امیین تھے اور ایک امی کہا جاتا ہے اس کو ام ماں کو کہتے ہیں جو ماں کے وطن سے نکلا ہو کچھ بھی نہیں پتا بھی اس کو تو امی وہ کہ جس نے معروف مفہو لکھنا پڑھنا کہیں سے حاصل نہ کیا ہو اور بات تو سچی ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے کسی کے بعد کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی کچھ نہیں سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ پوری کائنات کو سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک کچھ آپ کی زبان پر خطابت نہیں کچھ نہیں اور چالیس برس کے بعد وہی کا نزول شروع ایسا کلام اللہ اکبر کے ساری دنیا دنگ رہ جائے گی قیامت تک اس کے علم و حکمت کی موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے تو یہ امی ہونے میں حضور کی عظمت ہے ایک نقطہ اور دیکھیے شاگرد کتنے ہی اوپر کیوں نہ چلا جائے استاد بھارت استاد رہتا ہے اور جتنے بھی لائق شاگرد ہوتے نا وہ بڑے سے بڑے منصب پر ہی گنا پہنچ جائیں استاد اگر سامنے ہوتا ہے تو بالکل جھک کر بات کر رہے ہوتے اور یہی ان کو زیب دیتا ہے تو بھائی اگر حضور کا کوئی شاک... استاد ہوتا تو ہے نا <laughs> تو اللہ اللہ سبحانہ سخانو تعالیٰ کہیں سے آپ نے تعلیم نہیں لی براہ راست اللہ نے آپ کو سکھایا یہ امی کہنے میں ہی حضور علی السلام کی عظمت کا بیان ایک بات مکتوباً انجیل جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں یعنی پشتی کتابوں میں حضور کی بشارت نے پہلے بھی ذکر آیا آج ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں سن دو انیس عیسوی میں تو آج بھی لکھی نہیں اگر قیامت نہیں آنی سو برس تک بھی دنیا چلنی ہے تب بھی آیت پڑھی جائے گی اور آج بھی ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی حوالے ہیں یہ ہماری فیلڈ تو نہیں لیکن آپ مفسلین کی تفاسی اٹھائیے آپ کو ملے گی بک آف ایکسوڈ میں. ایک میں کیا ہے اور کتاب استثناء میں کیا ہے ڈیٹرانمی میں کیا ہے آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میتھیو کی بک میں کیا ہے بک آف جان میں کیا ہے اس میں کیا ہے آج بھی موجود ہے کھلے تفاسی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفیم القرآن پڑھیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مارف القرآن پڑھ لیں پیر کرم شاہ الریعی صاحب کی ضیاء القرآن آپ پڑھ لیں عبد الرحمان کے لانی صاحب کی تحصیل القرآن پڑھ لیں یہ تینوں مکاتے فکر کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی پڑھے ملیں گے آپ کو حوالے اور زیادہ اس کو ریفائن اس طور میں کیا وہ شیخ احمد دیداد نے کیا مر اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہی کے نقش قدم ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے. ان کی ٹیم ہی حضرات کر لیں اور لوگ بھی کر آج بھی موجود ہیں وہی دوں نہ ہو مکتوبا تو انجیل وہ, وہ لکھا وا پاتے اپنے ہاتھ تو اور انجیل میں اب حضور نبی کا ہمارے اسلام کے تین فرائض اور اب یہ ذمہ داریاں امت نے معروف کا حکم دیتے بدی سے روکتے ہیں اب یہ کام کس نے کرنا ہے پڑھتے ہوئے آئے ہیں امت نے کرنا ہے آگے بھی ذکر آئے گا جو یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالی کے آداب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا ان اللہ دوسرا کام حضور کا علیہ السلام وجوہ یہ بات مجھے حرم علیہ وہ ان کے لیے حلال کرتے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام قرار دیتے ناپاک چیزوں کو یہ موضوع سور نسا میں بھی آیا آئندہ بھی آتا رہے گا اللہ نے بھی حلال و حرام کے فیصلے کیے اور اللہ کی توفیق اللہ کی اجازت اور اللہ کے عطا کردہ حکم کے مطابق حضور نے بھی حلال و حرام کے فیصلے کیے اب دین تو ہو گیا مکمل اب امت نے سیکھنا بھی ہے اور انسانیت کو بتانا بھی ہے کہ رب نے کیا حلال قرار دیا اور رب نے کیا حرام قرار دیا نمبر تین کی, کی اجازت دی گئی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو زمین کو تمہارے بنا دیا گیا مسجد بنا دیا گیا رمضان روزے کی راتوں میں بھی تعلق یاد آ رہے تو یہ آسانیاں بھی حضور لے کر آئے بوجھوں سے نجات دلائی ہے ایسی بےجار رسومات جس سے زندگی انسانوں کی جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے آج و ستم کی بہت بڑی ایک روش وہ نکاح کو مشکل کر دینے کی بات ہے بوجھے آج کوئی ہنسی خوشی لاکھوں کے خرچے نہیں کرتا قرضے لے لے کے کرتے سوی قرضے لے لے کے کرتے اور چند گھنٹوں کی آرٹیفیشل مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے پیچھے لاکھوں کروڑوں کا قرضہ لے کے लोग मर لوگ مر جاتے ہیں استغفراللہ. حضور نے آسان کیا نکاح کو یہ بہت بڑا بوجھ ہے اس وقت معاشرے کا جس کو ہمیں آسان کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک مثال میں نے دی پھر وہ ظالمانہ نظام جو ہر غریب پروڈیوس کر رہے معاف کیجیے گا چار لوگ دستخوان لگا رہے ہیں کراچی میں اللہ قبول کرے بھائی لیکن جو باطل نظام نے فیکٹری آج تم دو لاکھ کو رو کل چار لاکھ تمہارے سر پہ کھڑے ہوں گے اس باطل نظام کی وجہ سے اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا حضور تو کر گئے عدل کا نظام قائم کر کے گئے پھر صدیقی سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی دنیا دیکھتی ہے مارکیٹس میں لکھ کر لگایا جا رہا ہے جس کو زکات چاہیے بھائی بہت پڑی آئے بیت المال میں لے رہے دھیرے ساری پڑی ہے اللہ اکبر دینے والے لینے والے موجود نہیں دس آور پاس اس کے ہم امین ہیں اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں یہ حضور نے جو توقع سے اور بوجھ سے نجات دلائی اگلا حصہ آیت کا چار باتیں آ رہی ہیں میرا اور آپ کا کیسا تعلق ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس وہ لوگ جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اور جنہوں نے ان کی تعظیم و توقیر کی وہ اور جنہوں نے ان کی نصرت یعنی مدد کی وہ تب نور اللہ اور اس نور ری قرآن حکیم کی پیروی کی جو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا اولا احمل المفلحون یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے چار باتیں حضور پر ایمان زبان سے بھی دل سے بھی اور ان کو اللہ کا آخری رسول ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ایمان دل میں ہوگا تو حضور سے محبت بھی سب سے بڑھ کر ہوگی سورہ اعضاب آیت نمبر چھ حضور کی تعظیم اس قدر پڑھیں گے سور حجرات آیت نمبر دو انشاءاللہ اللہ حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند کرنا منع تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اتنا ادب اور احترام نمبر تین حضور کی نصرت کس کام میں اللہ کے دین کے کام میں وہ طائف کی گلیاں وہ ہجرت کی راتیں وہ بدر عہد کے میدان حضور کا خون بھی بہا طائف کی گلیوں میں اور عہد کے میدان میں تب اللہ کا دین غالب ہوا اس دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی, کی جد جہد میں اب حضور کی نصرت کرنا یہ امت کو کرنا ہے اور نمبر 4 حضور نے خود فرمایا میں جا رہا ہوں اللہ کا کلام تو میں دیے جا رہا ہوں تھام میں رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے اللہ کی کتاب اور میری سنن اس خدا قرآن کی پیروی کرنا یہ چار کام اگر کریں گے تو قرآن کہتا ہے الا اکم المفلی خون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اس حوالے سے بہت پیارا خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار اللہ علیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں یہ کتابی شکل میں بھی ہے آپ یہاں مکتبے سے بھی لے سکتے ہیں جو لوگ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ سے بھی آپ لوگ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پڑھیں انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے کیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس رائد کو بڑی تفصیل سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا رحمتہ اللہ علیہ اور قرآن سے تعلق کی مضبوطی کے لیے کیا کرنا ہے بڑا خوبصورت ختاب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کا قرآن مجید کے حقوق اس پر ایمان اس کی تلاوت اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق یہ اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے یہ عربک میں بھی ترجمہ ہوا آ, آ, سندھی میں بھی ہوا فرینچ میں بھی ہوا فارسی میں بھی ہوا الحمدللہ یہ کتاب جبھی بڑا اہم ہوگا اللہ انہیں کامیاب ہونے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے آمنوا قلوبهم اللہ دینا تو